الحمد میں سیرت پاک سیرت حبیب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 قتل عام کیا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں مل یعنی جب نسارہ کو تسلط سرت ملا بیت المقدس کا تو ان یہودیوں کا قتل عام یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مفت نصر کے دور میں چھ لاکھ یہودیوں تھے ایک دن میں قتل کیے گئے اسی طرح جلا وطن کیے گئے ان کو ذلیل کیا گیا اچھا یہودیوں کو جب موقع ملا نسارا سے انتقام لینے کا تو ان نے بھی انتقام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 اور جب چاہے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چاہے تو کسی ملک کے اتنے بڑے طاقتور ملک کے پریسڈنٹ کو ایک لڑکی تھی وجہ سے پوری دنیا میں ضلیل لڑکی اور اسی مقاصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑے دشمن تو کافر تو کافر ہے وہ دشمن ہے لیکن ایک بات یہ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے پھر یہود یہودا نظارہ بھی کٹے ہو جاتے ہیں ابھی آپ نے کچھ عرصہ قبل پوک جو ہے عیسائیت کا سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے <سؤال> نے کہا کہ اچھا وہ یہودیوں نے جو ہم سے کیا ہم نے معاف کیا ہم نے ان کو معافی ہاں تو جہاں جہاں اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے مقابلے پر اسلام ہو تو پھر کفر ایک قر یہود کا ہو وہ قفر حنود کا ہو مسجد اکثر توڑنی ہو یا بابری توڑنی ہو بات ایک مسجد تو مسجد ہے کہیں بھی بیٹھ کے کفر فیصلہ ایک کرتا ہے اسلام جو آپس میں چاہے کتنے دشمن ہو. لیکن تمہارے لیے سب ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کو مکے میں مشرے اسے مقابلہ کرنا پڑا اور جب میں تشریف لے آئے تو اب مخالفین بھی بدلے کا یہود میں اضافہ جو تھے سب سے بڑا قبیلہ جو تھا ان کا بنی نذیر تھا بنی کین تھا یہ سب قسم مدین منورہ میں آباد تھے اور ان کی بڑی قوت طاقت ان کے اپنے محلات قلعے اور بڑے بڑے حصون بڑی بڑی دیواریں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 کہ ظاہر کہتے تھے کہ رسول اللہ آپ کو رسول پاک مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے ہیں اور یہ منافقین کا جو گراؤ تھا ویسے بے دوبارہ ظاہر کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا اٹھتا بیٹھتا نماز اٹھانا جانا مساجد میں سب کچھ لیکن اندر سے دشمنی تو اب حضور کے سامنے وہ حاض بن گئے یعنی ایک مشرقین کا ایک یہود کا اور ایک ان من منافقین کا جو ظاہر میں دوست بنے ہوئے ہیں اندر سے سب سے بڑے اور اسی اسدہ میں یہ بنی نذیر بنی قیدہ جو ہے مدینے میں بیٹھی اس انتظار میں تھے حقیقت کہ حضور آئیں گے اب اسلام لائیں گے. اسی زبن میں سید سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بہت بڑے جلید القدر صحابی ہیں اور جن کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے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 اس نے کہا کہ سلمان اب میری موت کا وقت آ گیا ہے اور اس وقت خطہ عرب میں صرف ایک آدمی ہے فلاں جس کے بارے میں میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں دینی صاف ہے تم میرے مرنے کے بعد پر وہی وہ چلے جاؤ سلمان اس کے پاس اچھا خدا کی شان ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بوڑھا آدمی تھا اس کی بھی موت قریب آ گئی تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب مجھے تو پھر کوئی نصیحت فرمائے نہ کہ اب میں کہاں جاؤں آپ کے بعد میں کہاں جاؤں تو ان نے کہا کہ سلمان اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریباً اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معلوم ہے احبار میں سے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 اور اس نے بتلایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا سلام اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوگی اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یسرف میں ہوگی اور آپ جو ہے ہڈیا کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے اور ماں بہینا کا تفعیح خات امن نبو آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی خاتم وہ نبو اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلمان کے سامنے اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل ہوگا کہ لمبا نظر آئے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 آپ کا چہرہ مبارک گول ہوگا لیکن ایسا گول نہیں کہ پرکار سے جیسے آپ گلائی کھینچ لیں بلکہ ایسی گلائی جو تھوڑی سی کتابی ہونے والی ہو جو این جمال ہوتا ہے. یعنی چہرہ ربوترا ہو تب بھی تو خوبصورت نہیں. اور چہرہ اتنا گول ہو کہ اس میں بالکل سو فیصد گلائی ہو جائے جیسے سورج کا آلہ ہے وہ بھی حسن جمال کے خلاف ہے یعنی تدویر اما ایسا گول کے ہر کا ساتھ کتابی ہونے کی طرف مائل اور حضور کا رنگ مبارک جو ہے ابیلین ابیت البربن بلحمرتیں حضور کا رنگ مبارک سفید لیکن ایسا جس میں سرخی جھلک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشکل اے اور اسی طرح اک حل کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں بڑی قصیب اللہ آنکھیں جسے آپ کہتے ہیں نا غزال کی آنکھیں اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپارک حل اک حل کا کیا مانا ہے کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو میں سوچو کہ حضور ابھی سرما پہن کے آ ہیں سرما آلود آخر آپ نے سرما نہیں پہنا ہوا ہوتا قدرتی تھی ویسے حضور صاحبہ اور سنت مبارک تھی کہ ساری زندگی آپ سفر میں سرما ٹنگی اور نسواں یہ ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا آپ تو خیر میں چلا ڈاکٹر ہو گئے آپ کے یہاں تو سرما پہننا منائے ہم تو ملا لوگ ہیں نا پرانے کیا کھائیں جس نبی کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم نے تو اسی کا گیت گانا ہے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 وہ آپ کو مل جائے آپ آٹھ دن اس کو پہنے اگر آپ کی نظر چار نمبر کی اینہ کو ہفتے میں اگر آپ زیرو پہنا آ جائیں جو مجھے آئے سزا دیں ہاں آپ آرام میں بیٹھے چار نمبر کی اینکوں والے لوگوں نے پہنا اور زیرو بالکل پھینک دے مشکل یہ ہے کہ نہیں ملتی ہے آپ بنانے والے نہیں ہیں کون محنت کرے کون پکڑے کہاں سے وہ کھرل لے آئے اب کھرڑ ایسے ملتے ہیں جس میں پتھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں تو, تو آدمی نندا ہونا ہے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 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزار جو تھے یہ کبھی یعنی کہ عورتوں کی طرح زنانا ہاتھوں کبھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاصل جو تھے وہ جوڑ جو تھے وہ بڑے کبھی اور صحابی اچا لیا یہ بھی بیان کرتا ہے کہ من آ فج اتن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 آپ کا جو بولنے کا اور دیکھنے کا انداز تھا متبسمن تبسمن اسکرا نہ ہلکا سی مسکرا یہ تین پاحل ہوتے ہیں تبسم دیکھ اور کہا ابتدا جو ہے ہنسنے کی وہ تبسم ہے کہ آدمی تھوڑا سا مسکرا تھا اس کے بعد پھر ہنستا اس کے بعد پھر منہ پھاڑ کے کہ کہہ لگا وہ کہا اب چونکہ حضور کو کہ پسند نہیں تو ہمیں انگریز نے پڑھایا کہ کہا لگاؤ پھیپڑے کبھی زور زور سے ہنسو پاگلوں کی طرح کیوں قرآن کی مخالفت کرنی ہے نبی کی مخالفت کرنی ہے ورنہ پھیپڑے کو ہوا دینی اور بھی آپ لمبے لمبے سانس لیں تبھی تب تو پھیپڑے کو ہوا مل جائے گی ضروری ہے کہ کہاں لگائیں آپ ناک سے سانس لے کے منہ سے نکالیں تب بھی آپ کا وہی کام اللہ پاک کر دیں اب لمبی دوڑ لگا لے خود بخود سانس چڑھ جائے گی پھول جائے گی نکلے گی سارا کام خود بخود ہو جائے گا تو بہرحال تو حضور کا ایسا ہولیا کھینچا نہ سلمان کہتی ہیں کہ میں نے بہلیا دماغ میں بٹھا دیا اچھا وہ عالم بھی مر گیا بڑا آدمی تھا موتا ہی اور خدا کی شان ہے اچھے لوگ تو ویسے پڑھتا تو ہر کوئی وقت پر ہے لیکن محاورہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں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 اللہ نے قرآن آسان کر دیا ماشاء اللہ قرآن کی جس طرح چاہوتا اچھا ابھی لگے اور اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یس سر نال دکر یس سر نال جو لیے ہے استمبات احکام دیے نہیں ہیں آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے کوئی ڈرنا چاہے تو قرآن پڑھ کے اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے وہ تو پا خاص اور لحفظ، قرآن کو حفظ کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے اور کتاب حفظ قرآن حفظ ہو جاتا ہے یہ معنی نہیں کہ قرآن سے جو چاہو استمباد کرتے رہو اسی لیے تو پھر پرویز پیدا ہوا ڈاکٹر جیلانی برق پیدا ہوا انہیں جناب پھر پوری دنیا کا نظام جو ہے احادیث کا انکار کر دیا کیونکہ وہ بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے بڑے بڑے لوگ علامہ نعیت اللہ مشرقی پیدا ہوا سر سید کے بڑے خدمات ہیں لیکن قرآن پاک میں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ خدا معاف کر دیں بہت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کے رحمت ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہی ہیں جو قادیانی ہی نے حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا کتنے اس کے خدمات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 میں کوئی غلام چلاب نہیں لیکن کون میری بات سنے انہوں نے بیچ دیا اور بیچا بھی یہودی کے پاس کیونکہ پیسہ یہودی کے پاس خریدے گا تو وہی نا جس کی بلے میں پیسہ ہوگا حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا کہ وہاں مجھے خبر ملی کہ کادے رسول اللہ ہے کہ حضور اللہ, اللہ کے نبی آ گئے مدینہ میں آتے ہیں میں جناب پر صبر نہ ہو سکا تو دل میں اصل انتظار غلام بن گیا میں بک گیا کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ لی اور جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچا اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ و وسلم کی خدمت میں, میں نے کھجوریں پیش کی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 تو میں طریقے سے ایسے مقام پہ آ کے کھڑا ہونے لگا کہ بھی اگر ہوا چلے اور اللہ مہربانی فرما دے اور حضور یوں ہاتھ رکھے بیٹھے حضور ہاتھ اٹھائے تو چادر گر بھی تو سکتی ہے نا؟ تو چادر گرے تو میں جلدی سے علامت دیکھ لوں تو جب میں اس مقام پہ آ کے کھڑا ہوا تو فرمایا سلمان کے در میں قریب آگا اور حضور نے اپنی چادر پار کی خود بھی چیک اور فرمایا سلمان ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی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 آزان جو تھی جیسے میں نے شاید پیسے درس میں عرض کیا تھا کہ اب اور حضرت عمر نے خواب دیکھا آزان بھی مدینہ بھی اور اسی طرح یعنی حکم سیام جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے یعنی پیسے لوگ روزہ رکھتے تھے نفلی روزہ کیونکہ روزہ تو ہر شریعت میں رہا ہے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 انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ اصل میں یہ آج کا دن جو ہے نا یہ ایسا دن ہے کہ ان اللہ اگر اونجا حسیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی دن میں اور فرعون کو غرق کیا تھا تو ہم اپنے پیغمبر کی اس کامرانی اور کامیابی میں اور دشمن کی ہلاکت کی خوشی میں اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور علیہ السلام ساتھ میرا تعلق دیاد ہے تم سے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 کہ نماز میں روزے میں عبادت میں بھی تشبو کے حضور کو گوارا نہیں اور ہم تو شکل میں کرتے ہیں ہم تو لباس میں کرتے ہیں ہم تو عادات میں کرتے ہیں حالانکہ روزہ ہے روزہ تو اللہ کی عبادت ہے لیکن آپ نے پھر میں خواہ رکھو سو من تو روزے رکھو یا ہو میں یا تو نو اور دس یا دس اور گیارہ تو اب اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ یا منو پئی کو مسیا کما کتا نندین قبل اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والوں روزے تم پہ ہم نے فرض کر دیے ہیں اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرض دیے اور اس میں گھبرانے کا مسئلہ نہیں ایام ادو داد کچھ دن ہی تو ہیں یہ نہیں ہے کہ کون سارا سال ہم روز رہے ان پروفیسروں نے جو قرآن سمجھا نا وہ کہتے ہیں کہ ایام ادو داد جمع ہے اور جمع زیادہ سے زیادہ تین وہ کہتے ہیں تین روزے کافی ہیں یہ تو مولویوں نے مہینے کا چکر چلا رکھا ہے ان نے قرآن کو یوں سمجھا پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جدید علوم سے ماشاءاللہ اللہ بارہ ہیں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 اور دیکھو جی یہ مولوی کہتا ہے کہ بھئی چاند دیکھو آنکھوں سے دیکھو آنکھوں سے دیکھو ڈھونڈو پہاڑوں پہ چڑھو اور جاؤ اور تلاش کرو اور گواہ لاؤ تو کیسا وقوف ہے جب مشینیں موجود ہے تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے گواہ لانے کی کسی کو پہاڑ پہ چڑھاؤ پاؤنڈ بسرے مر جائے بےچارا نکاح دیکھو پاگل ہے مولوی کہتے اور دیکھو نکاح کمال ہے جب انگریز کی کرسمس تو ایک دن میں ہو اور مسلمانوں کی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 جدید علم کے حصول کے وسائل نہیں تھے یہ پھر ہمیں اسی نبی امی کے دروازے پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور خاص خاص خود بھی کہتے ہیں مولوی ہیں پاگلے ہمارے نبی پڑھے ہوئے بھی نہیں دیکھو وہ کتنے بے وقوف حالانکہ اللہ کے بندے اگر اللہ عقل دیتا نا تو قرآن کہتے پمن شاہدم ان کو مشہورا شہود ہلال اور وجود ہلال میں فرق ہے یاد رکھو چاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی جہاں ہو ہم اس کو ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو لے کر جائیں مشین لگا کے ڈھونڈیں ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آ جائے رکھ لو نہ نظر آ جائے تیس دن پورے کر لو کیونکہ تم کوئی چاند سورج کے پجاری تو نہیں ہو یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک اندازہ رکھا ہے شہود شرف ہے وجودِ ہی ہلال کے تو تم ضروری نہیں ہے اس لیے ہم مشینوں سے فیصلہ کرائیں کہ وجود ہے کہ نہیں نہ ہو دفاع ہو نہیں نظر آیا ہم اس کے کو پابند ہیں اس لیے ان کمبھا لئی کمب اک ملو تلاسیم اگر چاند بادلوں میں آ گیا چھپ گیا تمہیں نظر نہیں آیا یعنی موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آیا تمہیں ورنہ چاند تو کسی نہ کسی جگہ ہوگا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 رویت ہلال کمیٹیاں بنتی ہیں ماشاءاللہ اور جناب یہ ہے کہ یہ ان کی عید مختلف ہو جاتی ہے بھی چاند نظر آ ٹھیک ہے نہیں نظر آ ٹھیک ہے تمہیں خدا دس خوشیاں نصیب کرے ہمیں کروڑوں نصیب کرے تمہیں کیا تکلیف ہے اللہ نے بتا دیا کہ تم میں میرے کسی دین کے بابا تمہارے لیے آسانی ہے نظر آئے کا صحیح دوسرے دن کر لینا وعلیکم السلام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 اب اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک نے ایک سری بھیجا سریا کہتی ہے کہ فوج بھیجی جائے لیکن حضور سرکار دو جہاں خود نہ تشریف اگر خود تشریف لے جائیں تو وہ غزبہ تین سرایا بھیجے گئے پہلا سریا جب بھیجا گیا تو وہ بڑی ادلج والوں نے بنو بنی زمرہ والوں نے کافلا جا رہا تھا قریش کا حضور کے فوجی پہنچے تھا کہ قافلے پہ حملہ کریں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے علاقے میں آپ حملہ نہیں کر سکتے یہ اب ہمارے حدود سے گزر رہے ہیں ہمارے حدود سے نکل جائیں تو پھر تم جانو وہ جانے لیکن جب تک وہ ہمارے حدود میں ہیں ہم نہیں حملہ کریں تو خیر وہ نکل گئے اور مسلمان خالی دوسرا سر یہ آدمی سلم نے بھیجا تو بنی کدل جی نے روک لیا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 دو سو اونٹوں کا قافلہ ہے ان کے ساتھ آدمی ہیں نگران ہیں اچھا آٹھ آدمی میں خدا کی شان یہ ہے کہ دو آدمیوں کو پہلے بھیجا گیا ادھر ادھر دور دور دور دور پہاڑوں میں جا کے دیکھو کوئی کافلا نظر آ جائے ادھر جفرمایا کہ اگر کافلا آ جائے ٹکرا جائے تو پھر جنگ کر سکتے ہو تو وہ ڈھونڈنے گیا وہ خود گم ہو گئے باقی چھ بج گئے تو پہاڑوں کے سفر سہارا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 تو صحابہ نے سمجھا کہ یکم شاہبان ہے حالانکہ وہ تیس رجب تھی یہ مغالطہ ہو گیا یہ صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ شاہبان داخل ہو گیا اور ہاں شابان داخل ہو گیا ہے یکم ہو گئی ہے حالانکہ وہ تیس رجب تھی اور رجب من اشور الحرم تھا یہ رجب جو ہے وہ تو ان مہینوں میں تھا جن میں لڑائی بند ہے اب جناب بکے والوں کو جب خبر بھی دی کہ قافلہ ہمارا لوٹا گیا دو بندے پکڑے گئے ان نے تو جناب پورے قبائل میں شور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الشہر الحرم کہ حضور پاک نے حرمت توڑ دی اور حرمت والے مہینے جو ان میں نے حلال کر دی ہمارے ساتھ رجب میں لڑائی اسی لیے تو ہمارا کافلہ مطمئن آ رہا تھا نا کہ رجب میں آ رہا ہے اسی لیے ہم نے تو کوئی اس کا حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے کہ رجب میں تو کوئی لڑائی ہوتی نہیں اللہ نے قرآن کا نشار الحراب کتا اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی چارے حرم میں پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حکم ہے کہہ دو کل فی کبیر بڑا گن لیکن کسی کو مکی سے نکالنا پشچے حرام سے نکالنا وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے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 احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر سولہ سماعت فرمائیں سولہ حلقہ سماعت فرمائیں خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قابلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی دی اشرم نے کہا یا سندھا اللہ جانتا ہے ہم نے تو سمجھا کہ یقین شاہ بان ہے فرمایا غنیمت ہم نہیں میں کیوں لڑائی اب مکے والوں نے آدمی بھیجا دیکھو بات سرو ہمارے سہابا نے شاہبان سمجھ کر حملہ کیا ہے لیکن چونکہ غلطی ہو گئی ہے ہم اللہ کے نبی ہیں ہم بادل چاہتے مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں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 آٹھ میں سے چھ واپس آئے ہیں اور دو آدمی ہمارے گم ہیں ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریش کے چڑھ جائیں اور وہ ان کو قتل کر دیں ہم ان کو بدلے میں قتل کریں گے ہم نہیں اگر وہ دو آدمی ہمارے خیریت سے آ گئے تو ہم تمہارے دو آدمی آ گئے. اچھا خدا کی شان ہے کچھ دیر گزری وہ دو آدمی آ گئے کہ ہم تو بھول گئے تھے اور ہم کسی دوسری طرف نکل گئے اور پھر مجبوری کے بعد ہمیں کوئی نہ کافلا ملا نہ ساتھی ملے نہ پانی اور بڑی مشکل سے بہرحال اب ہم پہنچ گئے حضور نے فرمایا ابھی ان دو کو چھوڑ دو سواری بھی دو اور بک بھیج دو ہم اپنی زبان پر پابند جب ان کو چھوڑا ان میں سے حکیم نے احسان حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں نے یہاں رہ کر آپ کا جمال آپ کا کمال اسلام کی صفتیں نماز عبادات اذان یہ کہا ہے میرے دل میں تو اسلام گھر کر چکا ہے مجھے تو کلمہ پڑھا نہیں یہ جاتا ہے تو جے اشد اللہ, علیہ علیہ اللہ ان محمد اللہ میں تو واپس نہیں جاتا عبد اللہ چلا گیا وہ مسلمان نہ ہوا پکے پہنچنے کے بعد وہ مر گیا اور حالت کفر میں دا. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بھی بادل ہجرا مدینہ نے منورہ میں اور اسی اصنا میں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 اور پھر اس کابے کی بنا میں میں اس معمار میں شریک ہوں میں ہر بار مہربانی کریں کہ قبلہ بھی مجھے وہی دے دے یہ حضور کے دل میں ایک تمن تھی لگے نماز بیت المقدس کی طرف پڑتی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 تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا جو تھی وہ بڑھ گئی اللہ نے قرآن تھا کتن رات کبل شرح اللہ نے فرمایا میرا بدنی ہم نے دیکھ لیا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 دردہا. اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا محبوب اور آپ کا پسندیدہ ہے اسی لیے محدثین مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا فلانو بلے یعنی یہ پہلے قبلہ تھا اگر قبلہ نہ ہوتا ہو تو قبل کہنے کا کیا مطلب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 اور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے ادھر تن ہے ادھر شمیسی ہے ادھر جعرانہ ہے ادھر ارفات ہے یہ ساری مسجد الحرام ہے اب کہیں بھی نماز پڑھیں تو کسی نہ کسی ٹکڑے کی طرف تو گا اب ہمیں کوئی کمپس چمپس لگانے کی کوئی آسمان کے سورج ڈونڈنے کی کوئی شاید ہے بد ادا ہے بدیحت ہے کافی ہے اسی علاقے کی طرف تو اتنے بڑے شہر کی طرف تو کسی نہ کسی جگہ ہو ہی جائے گا نا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 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ ہاد فرض ہو گیا تو اب حضور اسی فکر میں حضور کو پتا چلا کہ قلش مکہ کا ایک کافلا جاؤ اور بہت بڑا قافلہ حضور نے فرمایا آپ نے آدمی بھیجے کہ بھائی تلاش کرو پتہ کرو خبر حاصل کرو کہ واقعات میں کوئی قافلہ ہے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 بَعْدَ <سَلَاسٌ> کہتا ہے کیا کہ دکھے بازو ایقداروں اپنے مرنے کی جگہ کے لیے تیار ہو جاؤ تین کے بعد واطقا کہتی ہے کہ بھئی اس کی آواز سن رہی ہوں چیخرا آپ نے وہ جاتا ہے سبا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے پھر وہی آواز لگاتے او والو پیار ہو جاؤ لوگ ہیں کہ جمع ہوتے جا رہے ہیں جمع ہوتے جا رہے ہیں چیٹ رہا چیٹ رہا اس کے بعد وہ جا کے ابھی کمس پہ چڑھ جاتا ہے ابھی کمس پہ چڑھنے کے بعد بھی وہی آواز لگاتا ہے کہ یا آل اگد اے دھوکھے والو پیار ہو جاؤ تین دن کے بعد اور اس کے بعد وہ ایک پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ پتھر پھینکتا ہے وہ پتھر ریدہ ریدا ہو جاتا ہے اور ہر پورشی کے گھر میں گرتا ہے ہر قریش والے گھر میں اس کا ذرا کوئی نہ کوئی پہنچا جاپ دیکھا جی کہتی ہے کہ میں ڈر گئی اور میں نے سوچا کہ اور کسی کو نہیں بتا دی کہ وہ اپنے بھائی عباس کو بتا دی اباس اب کو بتائے اس نے کہا کہ آتے کیا بات سن کہ خواب بڑا اہم بھی ہے اور خطرناک بھی اللہ تو خبر کیا خدم کسی اور کو نہ بتا دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سچا ہو جائے تب بھی مشکل اور اگر جھوٹا ہو جائے تو ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے لیکن اباس کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ اپنی بہن کو تو روک دیا لیکن میں نے ولید نے اتبا میرا دوست تھا اس کو میں نے بتا دیا کہ یار میری بہن ایسے ایک خواب دیکھا ہے اچھا ولید نے جا کے باپ کو بتا دیا اتبا کو اب بات کہاں چپتی ہے اسی لیے سمجھدار آدمی کہتے ہیں نا کہ جب تم کسی کو اپنا راز دو اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کرو کہ بھائی کسی سے بات نہ کہنا تو یہ سب سے بڑی بیوقوف ہے کہ تم خود تو رکھ نہیں سکے اس سے کیسے مطالبہ کر رہے ہو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 کہ میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابھی چہل اور بڑے بڑے صنادیپ بڑے بڑے روسا قریش سارے دار الدوا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی چہل نے آدمی دوڑایا اس نے کہا کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ پاتی لینا بجلس مانا تم ہمارے پاس آؤ بڑی اہم بات ہے مشورہ کا. حضرت ہم مشورہ کرو حضباس ماتی میں نے طواف ختم کیا ختم کرنے کے بعد میں وہاں گیا دیکھا تو بڑے بڑے ہیں اور سب میرے اسی بہن کے خواب پر بحث ہو رہی ہے اور ابو جال نے مجھے کہا کہ یا عباس عجیب بات ہے یار تم میں تو بڑے بڑے نبی پیدا ہو رہے ہیں پہلے بھی تمہارے خاندان عبد البتل میں ایک نبی پیدا ہوا اب ایک عورت بھی نبی عمل پیدا ہو گئی پہلے تم کہتے تھے محمد مستفی پر ایمان لے آؤ اب جناب وہ تو مدینے چلے گئے لیکن اب تمہارے خاندان میں ایک عورت بھی نبی سنائے بن گئی عباس کہتے ہیں کیا مطلب کون نبی بن گئی کیا ہو گیا تو بتا تمہاری بہن نے کیا کہا ہے کہ تین دن کے بعد برنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور, اور یا اور ہم غدر والے ہیں ہم والے ہیں کیا ہے کیسی خبریں دے رہی ہے کیسے خواب بتا رہی ہے مجھے تو پتا نہیں کہتے ہیں ہمیں بالکل پھر گیا مجھے تو پتا نہیں بہن نے خواب دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کوئی نے ہے، ہے کوئی کہا کمال کی بات ہے تمہاری بہن کا خواب ہے اور ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور تمہارے پاس نہیں پہنچا کہا ہوگا پر مجھے نہیں پتہ ابو جہل بڑا کایا آدمی تھا دشمنان اسلام ایسے ظاہری معاملات میں تو بڑے تانا ہوتے تو اس نے کہا کہ دیکھو ابا مجھے پتہ ہے کہ تمہارے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 اصل وجہ کیا تھی کہ پہلے تو کافلے ہوتے تھے نا ایک, کے ایک بڑے ایسا تھا کہا ہوا تھا. تمام کے کا اس میں پیسہ تھا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا ان نے کہا کہ کیا یار تھوڑا تھوڑا منگواتے ہو ایک ہی دفعہ کافلا منگا لو سب کا مال کٹھا آ جائے ہر قبیلے کے نوکر ساتھ ہوں گے پہرے والے زیادہ ہوں گے لشکر زیادہ ہوگا قوت زیادہ ہوگی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 ابو سفیان اسی زمن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کنویں پہ گزرا تو وہاں دو لڑکیاں جا رہی دو لڑکیاں جو وہ بیٹھی آپس میں لڑ رہی تھی وہ کہتی تھی تم نے میرا ہال گائب کر دیا تم نے ہال گرا لیا وہ کہتی ہو کافلا گزرے گا تو میں تمہیں اور خرید کر کے دے دوں بیٹھی بیٹھی باتیں کریں ابو سفیان نے وہاں جا کے اپنی سواری روکی ان سے پانی مانگا پانی پیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیسے بچیاں کافلے کی بات کریں رہے کس قافلے کی بات کر رہی ہو تم کہ کافلا گزرے گا اور پھر ہم خریدیں گے اور کیا ہماری بچی آپس میں پہنے ہم سہیلیاں آئے اور اس کا کوہار مجھ سے کو گیا یادیں پیخ رہی تھی تو میں نے کہا کہ جب یہاں سے کافلا گزرے گا تو ہم ہار خریدیں گے آپ کو دے دیں گے تمہیں کیا پتا کہ قافلہ گزرے گا خدنے کا یہاں دو آدمی بیٹھے تھے اونٹوں اون پر آپس میں بات کر رہے تھے ہماری سن رہے تھے ہم سے انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کافلا کوئی آ رہا ہے اب دیکھو اب اس پہن کتنا ذہین اور ذکی کہتے ہیں کہ اچھا وہ آدمی جس چیز پر سوار تھے اونٹ اوپر انہوں نے کہا اونٹ اونٹ انہوں نے کہاں بٹھائے تھے جیو دیکھو وہ سامنے دخت اس کے نیچے اونٹ بیٹھے تھے اور یہ ساتھ والے دخت کے نیچے بیٹھے میں آرام کیا پانی ہم سے لیا پانی پیا وہاں کچھ کھایا پیا اس کے بعد جو تھے وہ چلے گئے ابو سفیان سیدھا اس جگہ آیا وہاں آ کے بارتن منل ابا اس نے اونٹ کی مینگنی جو تھی نا وہ نیچے پڑی تھی تو وہ اٹھائی اس کو جو کھولا اس میں اپنا کھجور کی گٹلیاں ملی کہنے لگا کہ ہاں راجو رانے منل مدینہ اور تو کوئی ایسا کبھی رانی جو اپنے کو کھجور کھلاتا ہو یا کھجور کی گٹلیاں کھلاتا ہو یہ صرف مدینے والوں کے پاس ہے کھجور ان کے پاس دیا تھا اور کسی کے پاس گھجور اتنی نہیں ہے کہ وہ گٹھلیاں کھلاتا اونٹوں کو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے مسلمان ہمارے تھا ابو سفیان جناب گھبرایا ڈرا کہ بھائی اتنا بڑے قافلے کی ذمہ داری ہے تو اس نے ان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم دم اس کو جناب بھیجا کہ تم بھاگو اور مکے والوں کو اتنا کرو کہ فوراً میری مدد کے لیے لشکر بھیجیں میرا قافلہ خطرے میں آ زندگی باقی تو بات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اسلام واجب الرحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان